کیا نبی علیہ السلاط والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کیا کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے جی میرے بھائی سوال سمجھ گئے تو اب جواب بھی دینے میں مدد فرمائیں کیا نبی علیہ السلاط والسلام نے میرا کے موقع پہ اللہ کو دیکھا تھا جی یہاں زیادہ نہیں والے بیٹھے ہیں ہاں والے کدھر گئے وہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط و وہاں گئے جہاں جبیر السلام کے پر دلتے تھے جی میرے بھائی آپ کا قیدہ صحیح ہے آپ کو مبارک ہو نبی علیہ السلاط وسلام نے میراج کے موقع پہ رب کو نہیں دیکھا البتہ آپ نے زندگی میں پہلی بار میرا کے موقع پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے اس سے پہلے اللہ کا کلام اترتا تھا خواب میں دل میں ڈال دیا جاتا جبلیل علیہ السلام نے کراتے لیکن اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہو یہ پہلی بار کس موقع پہ ہوا میرا کے موقع پہ لیکن کیا اللہ کو دیکھا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جناب ابو در ندی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ سلاد وسلام سے کہا حل رئی تربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے آپ نے فرمایا نور ان اللہ کہ نور میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں دیکھا بلکہ کہہ رہے ہیں, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ سوال کہاں سے پیدا ہو گیا یعنی کہ سوچنا بھی غلط ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہوگا آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اور بخاری شریف کی حدیث ہے جناب ایشا رضی اللہ تعالی نا فرماتی ہیں کہ جو آدمی تین باتیں کرے کتنی باتیں میرے بھائیو آپ نے یاد کرنی ہے ابھی میں سنوں گا چلے اب ایسا کہتی ہیں جو تین باتیں کرے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے وہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کون سی تین باتیں فرمایا پہلی بات جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام یہ جانتے تھے کل کیا ہوگا مستقبل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ کون کہہ رہی ہیں یہ کون تھی پاکستانی کے سعودی جی یہ سب مسلمانوں کی ماں ہیں پاکستانی سعودی کی تقسیم یہاں نہیں چلے گی سب مسلمانوں کی ماں ہیں تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ سلاد و کل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر انہوں نے اپنے اس موقف کی تائید میں قرآن پاک کی ایت پڑی کلفات کل کیا ہوگا غیب کی باتیں جاننے والا ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے نہ کوئی انسان عالم الغیب ہے نہ کوئی جن عالم الغیب ہے الا اللہ ایک اللہ عالم الغیب ہے بس یہ کون کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آت بھی پڑھی ہے نا کتنی باتیں ہو گئیں جی دو ہو گئی جو دو کہہ رہا دوسری بتا دیں ایک ہی ہوئی ابھی کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ صلاح السلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے کل کی باتیں جانتے تھے وہ جھوٹ بول رہا ہے دوسرے نمبر پہ فرمایا جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے دین کی کوئی بات چھپا لی تھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ کہتے ہیں یا کہ ایو ہر رسول ابلگما ان ضلعے کا مربق کیا نبی علیہ اللہت وسلام جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے لوگوں کو بتا دیں لوگوں تک پہنچا دیں جو بھی اوپر سے نازل ہوا ہے تو پھر نبی علیہ السلاۃ والسلام کیسے دین کی بات سب لوگوں سے چھپا سکتے ہیں یہ آج کل کے کئی صوفی کہتے ہیں نا یہ درباروں والے کئی صوفی آج کل کہتے ہیں کہتے ہیں جو دین ہمارے پاس ہے وہ قرآن میں نہیں ہے وہ حدیث میں نہیں ہے کہاں سے لیا جی تم نے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ادھر سے دے دیا بار بار سے عجیب بات ہے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ دین صرف وہی ہے جو نبی علیہ السلاط والسلام لے کر آئے اور آپ کے اوپر دین مکمل ہو گیا اور آپ نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں ہے تو دو باتیں ہو گئیں تیسری بات فرمایا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے اللہ کو دیکھا تھا وہ بھی اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے نبی علیہ اسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا قرآن کہتا ہے لا ریکل الابصار یہ نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی واہد یدرک وَا الابصار وہ سب کو دیکھ رہا ہے وہ اللہ سب کو لیکن یہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے تو جناب ایسا کا خیدہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاط اسلام نے اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا ابو در کا قیدا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ایشا کا قیدا یہ ہے صحابہ اکرام کا قیدا یہ ہے البتہ نبی علیہ اللہ نے اللہ تعالی کو خواب میں دیکھا تھا کہاں دیکھا تھا آنکھوں سے نہیں دل سے خواب میں یہ بات صحیح ہے عبداللہ ابن عباس نے بھی فرمایا ہے اور یہ بات صحیح ہے بالکل لیکن آنکھوں سے دیکھا ہو نہیں تو جب میراج کے موقع پہ اوپر گئے آپ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں بغیر واسطے کے سنا ڈائریکٹ اللہ کی آواز آ رہی تھی لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن پاک سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کہاں جی کہتے ہیں سورت النجم میں سورت تکویر میں اللہ نے کہا ہے اپنے نبی علیہ اسلط اسلام کے بارے میں کہ آپ نے اسے دیکھا ہے قرآن میں عہد کیا آئی ہے آپ نے میرے بھائی میرے ساتھ ہی ہے نا بھائی تو سوئے ہوئے ہیں ان کو اٹھائیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسے دیکھا ہے اسے وہ رکھد رہا ہو نظرت الخرا وہ رقد کہ آپ نے اسے دیکھا ہے تو یہ ہمارے بھائی کہتے ہیں اسے سے مراد اللہ ہے آپ نے اسے دیکھا ہے یعنی کہ یعنی کہ اللہ کو دیکھا وہ بھائی کہتے ہیں جناب ایسا نہیں جب یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی تین باتیں کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا مسروخ کیا نام اس کا مسروخ اس نے کہا امل مومن یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ نبی علی السلاط اسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا تو قرآن کی ان دو ایتوں کا مطلب کیا ہے تو جناب ایشا نے کہا مسروخ ان دو ایتوں کی تفصیل سب سے پہلے میں نے نبی علی السلاط اسلام سے سیکھی سب سے پہلے میں نے سوال کیا کہ ان دوتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا کسی دیکھا ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جبریل کو دیکھا ہے کس کو دیکھا ہے اب کئی بھائی کہیں گے کہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنا کون سی بڑی بات ہے وہ تو صبح و شام آتے تھے کیوں جی جبریل کو دیکھنا کوئی بڑی بات ہے جی صبح و شام وہ تو آپ کے پاس آتے تھے بتائیے اب جی ہاں نبی علیہ السلاط و نے جبیر علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں زندگی میں صرف دو بار دیکھا ہے کتنی بار اس کے علاوہ کسی اور شکل میں آتے کبھی اس صحابی کی شکل میں کبھی اس صحابی کی شکل میں کسی نہ کسی انسان کی شکل میں آتے ہیں ان کی ذاتی شکل و صورت میں نبی علیہ السلاۃ اسلام نے انہیں کتنی دفعہ دیکھا ہے دو دفعہ اور فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو دبریل علیہ السلام کا جسم اتنا عظیم تھا اتنا بڑا تھا کہ ان کی جسامت نے آسمان و زمین کے مابین کے خلا کو پر کر رکھا تھا یہ اللہ کی ایک مخلوق کا حال ہے اللہ کی ایک مخلوق اتنی بڑی مخلوق ہے کہ جبریل علیہ السلام کے جسم نے آسمان اور زمین کے درمیان جتنی یہ فضا ہے جتنا یہ خلا اسے پر کر رکھا تھا اور فرمایا ان کے چھ سو پر تھے کتنے چھ سو پر یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں اور آپ کیا چیز ہیں اتنی بڑی مخلوق جبریل اور اللہ کی نافرمانی فرمانی نہیں کرتے اور میں اور آپ گندے پانی سے پیدا ہوئے ہیں پوٹی آج بھی کرتے ہیں بدبو والی ناک بھی صاف کرنا پڑتا ہے گندا پسینہ بھی ہمیں آتا ہے اتنے گندے ہیں پھر بھی اللہ کی بات ہی مانتے کوئی حصیت ہے ہماری پھر بھی تکبر ہمارا ختم نہیں ہوتا میں ختم نہیں ہوتی فخر ختم نہیں ہوتا میری برادری میرے بیٹے میرا خاندان میں تو کیا چیز ہے گندے پانی سے پیدا ہوا ہے تو بہرحال یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلاط و نے جس کو دیکھا ہے وہ کون ہے جبلیل علیہ السلاط والسلام تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے اللہ،, اللہ تعالیٰ کو آپ نے اس دنیا میں نہیں دیکھا لیکن روزے قیامت سارے جنتی اللہ کو دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خوشنصیبوں میں شامل کر جو روزے قیامت تیرے چہرے کو جنت میں دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں گے آمین آمین تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہ موسا علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے تو موسیٰ علیہ اسلام نے اور ہمارے نبی نے اسی لیے موسیٰ علیہ اسلام کو کیا کہتے ہیں کلیم اللہ باقی نبیوں کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہتے کلام تو ان کے اوپر بھی حاضر ہوا لیکن اللہ کی آواز میں کلام سنا نہیں ہے اس لیے خلیل کلیم اللہ کے کلیم نبی کتنے ہیں اور خلیل کتنے ہیں اللہ کے وہ بھی دو کون کون ابراہیم علیہ السلام اور, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہاں سے آپ ایک اور بات بھی جان لیں کہ جب نبی علیہ السلام کو حبیب اللہ کہا جائے تو یہ آپ کی شان ہے یا خلیل اللہ کہا جائے تو یہ آپ کی شان ہے جی حبیب اللہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فوت ہونے سے پانچ راتے پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اب تم میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے اگر تم میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا تو اللہ سے دوستی کا بڑا رتبہ حبیب ہوا کہ خلیل ہوا خلیل ہوا کیا ہوا یہ حبیب والی بات صحیح نہیں ہے خلیل سب سے بڑا اللہ سے دوستی کا محبت کا مقام و مرتبہ ہے